أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونقه, ونقه. إن الذين تغفاؤهم والملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واطعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا ان اللہ دینہ یقیناً وہ لوگ توفاہ جن کو فرشتے خوف کرتے ہیں جن کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی ان ہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں پالو تو فرشتے کہتے ہیں فی معقن تم تم کس کام میں تھے کس حال میں تھے پالو تو وہ کہتے ہیں کن نا مست آفی ہم اس سرزمی میں نہایت کمزور تھے پالو تو وہ فرشتے کہتے ہیں علم تکن اور کیا اللہ کی زمین فراغ نہیں تھی وسیع نہیں تھی فتوحا جسی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے فلائی کا بغواہ جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بس مسیح اور وہ پوج پوری لوٹنے کی جگہ ہے یہ آیت لگتا ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اپنے خاندان اور اپنے خیش و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا حالانکہ انہیں ہجرت کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نہایت تعید کے ساتھ حکم دیا تھا اس لیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہیں اس آیت میں ظالم کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تاکیتی حکم پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور پھر کہا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات اور موقع محل کے مطابق اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سخت یا نرم ہو جاتے ہیں حالات کے پیش نظر احکامات سخت بھی ہو جاتے ہیں نرم بھی ہو جاتے ہیں جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور ہجرت نہ کرنے کو ہجرت سے گریز کرنے کو کفر کے مترادف کہا گیا ہے پھر اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں پہ رہ کے بندہ اسلامی شاعر پر عمل پیرا نہ ہو سکے اسلامی احکامات پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے تو وہاں سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو فرشتے خوف کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے یعنی ہجرت سے گریز کرنے والے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں نہ جانے والے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں فیم تم ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر یا دارو میں پڑے تم کیا کر رہے تھے اور تم نے مسلمانوں کے علاقے کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی نہیں ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ہجرت نہ کرنے کی وجہ پر ظالم کی موت مرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع المشرق و ساکہ نام فن ابو ابوداود کی حدیث کہ جو شخص مشرقوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ سکونت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے اسی طرح ایک اور حدیث کے نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بری مسلم ادھوری مشرقی میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرقوں کے درمیان سکونت اختیار کرتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں نہیں رہتا کہ کافروں کے ملک میں کافروں کے علاقے میں جا کے رہتا ہے میں اس سے بری ہوں اوچا کتنا دور رہے فرمایا میں اللہ تارا ہوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں مسلمان کافروں سے الگ ہو کے دور اکٹھے ہو کے رہیں تو آج میں حکم واضح ہے کہ مسلمانوں کے لیے دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنا یہ لازم اور ضروری ہے بالخصوص اس وقت جب وہ اسلامی شاعر پر عمل پیرا ہونے سے قاصر ہوں اسلامی تعلیمات اور اسلامی حکامات پر عمل کرتے ہوئے انہیں مشکلات کا سامنا ہو تو وہ کو کافروں کے ملک کو چھوڑے اور مسلمانوں کے ملک میں آ کے مسلمانوں کے علاقے میں سکونت اختیار غفورا <تصفح> مگر وہ لوگ المسد جو کمزور ہیں من الرجالی مردوں میں سے نہایت کمزور مرد و نسا اور عورتیں ولدان اور بچے لا لاستیلا سن جو کسی تدبیر کی کسی جیلے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے ولا لون سبیلا اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں سولہ کا آسلح یا خوان نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا ان سے درگزر در کرے گا وقان اللہ عقوب اور یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے یعنی پہلے تو تھا ایک عمومی حکم سب کے لیے لیکن اب حالات کے پیش نظر وہ لوگ جو واقعی بے بخ ہیں معذور ہیں ہجرت نہیں کر سکتے ان کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے رخصت دی ہے عبداللہ بن عباس, عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے معذور قرار دیا ان لوگوں میں ایاش بن ابی ربیع بن شام اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پنجے سے ان کی نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود عبد الحمد عباس رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ کا نام ام الفضل بنت الحرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور نام تھا ان کا لبابا ام الفضل کا نام لبابا تھا جو ام الحکمینی میمنا رضی اللہ تعالی انہا کی بہن تھی میمونہ بنت الحارث یہ لبابہ بنت الحارث ام الفضل لبابہ بنت الحارث ام ہُنی سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی انہا کی بہن تھی یہ جو بنا حارث ہیں یہ کل نو تھی ان میں سے ایک اسما بنت الویث خس امیا کی جو کہ ماں کی طرف سے میں مونا کی بہن تھی اور جعفر جافر رضی اللہ عنہ عنہ کی بیوی تھی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعالیٰ نکاح کر لیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی تھی تو بہرحال یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مستعقین میں سے تھے آج کا بھی دیکھیے ہمارے جس طرح کے حالات ہیں اس وقت عالمی کہ کوئی آدمی کسی ملک کا باشندہ ہے وہ وہاں سے ہجرت کر کے مستقل طور پر دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا نہ ممکن حد تک مشکل بنا دیا گیا ہے کسی کو کوئی دوسرا ملک نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں اور اگر سرکاری طور پر نیشنلٹی مل بھی جائے کسی کو مثلا آپ یوں دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستانی جن کو سعودی کیا کی نیشنلٹی مل جاتی ہے وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہوتے اس کے باوجود وہاں پہ ان کو مساوی حقوق نہیں ملتے یہ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا کام کر دیا جائے اور اب آپ یوں مثال سمجھے انڈو پاک کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اپنے قریب کے علاقے کو کہ اگر کوئی مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے اور مسلمان آنا ہو کر مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستان آنا چاہے نہ انڈیا اس کو نکلنے دے گا نہ پاکستان اس کو قبول کرے گا اور اگر پاکستان میں وہ آ بھی جاتا ہے جیسے کیسے بھی اور یہ اس کو فرض کیا قبول کر بھی دیتے ہیں تو ساری زندگی اس کے اوپر شاکی رہے گا انڈیا سے آیا کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو یعنی اخوت اسلامی کے بجائے آج کل یہ جو بارڈروں کا کی تقسیم ہے کنٹرول لائن کی یہ بنیاد بن چکی ہے تو قوت اسلامی کا بالکل کام تمام ہوا پڑا ہے تو اب ایک آدمی وہ کفر کے علاقے میں رہتا ہے کافروں کے ملک میں رہتا ہے وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس اس کے لیے آنا انتہائی مشکل کام ہے ہاں اب وہ لوگ جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں یہی پر پلتے بڑھتے جوان ہوتے ہیں تو وہ وہاں جا کے کافروں کے ملکوں میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں مسلمان کافروں کے ملک میں جا کے سکونت اختیار کرے یہ نہیں ٹھیک اس کی کیا مجبوری ہے اگر جانے کی روٹی روزی کمانی ہے اللہ یہاں پر بھی بہت دیتا ہے یہ کمانے والا بنے ہاں کوئی وہاں پہ جاتا ہے تبلیغ کی غرض سے وہ ٹھیک ہے دعوت کی غرض سے اور پھر اس کے لیے بہانہ کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے چاہے کاروبار کا بہانہ ہو جیسے بھی ایک ہے مشنری طور پر کسی بندے کا مسلمان کا کافروں کے وقت میں جانا کہ وہاں سے کچھ ایسا فائدہ ہے جو جہاں حاصل نہیں ہوتا وہاں سے وہ فائدہ حاصل کر کے اپنے مسلمانوں کو کھڑا کرنا اپنے ملک میں آ کے مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچانا یہ تو وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر وقت وہیں گے ہو کے رہ جاتے ہیں ان کی تمام تر صلاحیتیں وہ کافروں کی خدمتوں میں ہی گزرتی تو اس طرح کی زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے حاجر فیس اللہ یجد فل اردی مراغمن کا سیرن وسط اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد فل اردی مراغمن وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ پائے گا مراغمن کا سیرن بہت سی پناہ کی جگہ پائے گا وہ اور بڑی خصحچ پائے گا میں بتی مہاجر عید اللہ و رسولی ہی اور جو اللہ کے کی طرف اللہ کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل پڑے سمتو پھر اس کو موت پالے اجرہ اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا بقا اللہ وفور رحیمہ اور یقین اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے ہجرت کرتے ہوئے ابھی مسلمانوں کے پاس پہنچتا نہیں ہے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے تو ان کو ہجرت کا عجر و سواب مل جائے اگرچہ اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی خلوص نیت سے ہجرت کرتی اس نے راستے میں موت آ ان کا اجر ثابت ہو گیا کیونکہ اصل دارو بازار تو نیت کے اوپر ہے و اعمال کا دار, و دار نیتوں پر ہے خار بن حضام رضی اللہ عنہ حفشا کی طرف ہجرت کر کے نکلے انہیں ایک ہاتھ نے ڈس لیا ہجرت مکمل ہونے سے پہلے بہت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ عید نازل ہوئی کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے اپنے گھر سے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا ہجرت کا معنی ہے دارالحرف سے دارالسلام کی طرف منتقل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہجرت فرض تھی اور اس کی فردیت تا قیامت باقی ہے کہ دار الحرب سے مسلمان ہونے والا دارالاسلام کی طرف آ جائے قیامت تک کے لیے یہ ہجرت خراب ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ہجرت ابسی فضا مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے کیونکہ مکہ پر فتح ہو گیا جو علاقہ فتح ہو گیا اب اس کے بعد وہاں سے ہجرت نہیں پہلے جو بھی مکہ میں مسلمان و ساخ پر فرض تھا کہ وہ مکہ چھوڑے اور مدینہ آ جائے لیکن جب مکہ فتح ہو گیا آپ نے فرمایا فرما دیا لا ہجرات آباد رفت اب فتح ہو گیا ہے مکہ اب یہاں سے ہجرت کرنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ہجرات آباد الفتح کہہ کر یہ ایک اصول اور قانون واضح کر دیا ہے کہ کافروں کے علاقے میں رہنے والے مسلمان ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آئیں لیکن اگر وہ کافروں کا علاقہ فتح ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ضرورت تلق آ جاتا ہے پھر ہجرت کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی ہے اللہ! اللہ! اللہ! اللہ!